وَعَلَى آلِكَ يَا نور اللہ گلدستہ درود و سلام صفحہ 130 ابن امن ماجر حدیث نمبر 1637 کے حوالے سے سرکار مدینہ رہتے قلو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے باقرینہ لکھا ہے جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو کیونکہ یوم مشہود ہے یوم مشہود کا کیا مطلب ہے یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن اور اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جب کوئی شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے وشال کے بعد کیا ہوگا ارشاد فرمایا ہاں میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا ان اللہ حرم علی الارض ان انتق اجساد المبیا اللہ تعالی نے زمین کے لیے انبیاء کرام علی مسلاۃ السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے فربی اللہ حن یور پس بس اللہ تعالی کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس سے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے انبیاء کے مبارک جسموں کو مٹی کیوں نہیں کھاتی زمین کیوں نہیں کھاتی اس کی وضاحت حضرت علامہ عبدالروف مناوی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی پیاری فرمائی آپ لکھتے ہیں اس لیے کہ زمین انبیاء کرام علیہ صلاحت اسلام کے مبارک قدموں کے بوسے سے مشرف ہوتی ہے اور اس سے یہ سعادت ملتی ہے کہ انبیاء کرام کے مبارک اجسام زمین سے مس ہوتے ہیں تو یہ ان کے جسموں کو کیسے کھا سکتی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد ولی وسحبی وبارکس مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کے ناظیرات حیا کی چادر سلسلہ ہے آج چادر و چار دیواری کے تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتیں ہمارے اعمال ہمارا ظاہر ہمارا باطن ہماری دنیا ہماری آخرت بہتر فرما اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شامل ہوں حصول ثواب کے لیے علم سیکھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے اوروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تفسیر در منصور میں ہے ایک بار ام المؤمنین حضرت سعیدات سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی گئی آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ باقی ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہ حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں ام المؤمنین حضرت سعید سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے حج و عمرہ کر لیا ہے میرے رب اجزاجل نے مجھے گھر میں نہیں کا حکم فرمایا ہے. وہ حکم بھی آپ کو میں سناتا ہوں پارا باعث احزاب کی آئے نمبر تینتیس کرنا فی میوتی کن تبرج ن تمر جل جی اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی مومنوں کی ماں حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا مجھے میرے رب نے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے لہذا خدا عز و جل کی قسم اب میں پیام اجل آنے تک یعنی موت تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گی راضی فرماتے ہیں اللہ تبارک واتع کی قسم حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے دروازے سے باہر نہ نکلیں یہاں تک کہ آپ کا جنازہ ہی گھر سے نکالا گیا اب وہ نادان ناظرات جو کہتی کہاں لکھا کیوں گھر میں قید کر رکھا ہے تو گھر میں رہنے کا حکم کسی مولوی کا تھوڑی کسی عالم کا تھوڑی کسی پیر صاحب کا تھوڑی یہ تو رب تبارہ کا و تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم مسلمان ہیں اور سعادت مند ہیں وہ جو اللہ تبارک کا و تعالیٰ کی احکامات کی بجاوی کرتے ہیں اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی شرمندگی شرمندگی دنیا میں ندا میں قبر میں شرمندگی شرمندگی تو پردہ کرنے کا حکم اللہ تبارکہ و تعالی نے دیا ہے امی جان کیسا عمل کر رہی تھی سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی سیداتنا فاطمہ فاطمت رضی اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ بعد انتقال مجھے رات کے وقت دفن کرنا رات کے وقت کیوں کیا حکمت ہے کیا وجہ ہے تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑے لاہ اکبر اللہ اکبر کیسی اعلی سوچ ہے اعلی ترین سوچ ہے تربیت بھی کس کی ہے یہ حقا کی شہزادی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا جو سارے نبیوں کے تاجدار ہیں اللہ کے محبوب اللہ کے حبیب یہ ان کی شہزادی ہیں اور مولا علی مشکل کشا کر رم اللہ تعالیٰ وضحاء الکریم کی زوجہ محترمہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی امی جان ہے کیسی بات ہے عورت پردے میں ہوگی تبھی عورت ہے نا چھپانے کی چیز وہ ظاہر ہو جائے دندناتی پھرے استقفی اللہ وہ نادان جو اس طرح کے فیشن کریں کہ غیر مرد دیکھیں ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اس طرح کے زیورات پہنے اس طرح کے لباس پہنے اس طرح کے انداز اختیار کریں اس طرح کی خوشبوہات اس طرح کے پرفیومز یوز کریں کہ غیر مردوں کی نظر پڑے ایسی ادائیں کریں ایسے انداز کریں ان کو شرم کرنی چاہیے آقا کی شہزادی صلی اللہ تعالی ع و سلم اللہ تعالی عنہا وسیعت فرماری کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے رات میں تدفین کی ترکیب کی جائے آپ میرے اکالی سلاط و السلام کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں لاڈلی شہزادی سبحان اللہ میرے اکالی سلاط و سلام سے بہت محبت کرتی تھیں اور ان کا مسکرانا ان کا چلنا ان کے بہت سارے انداز میں شباہت تھی میرے اکالی سلاط و السلام کی جب میرے نبی پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی نبی امی صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ بہت سنجیدہ ہو گئے کسی نے پھر ہستا نہیں دیکھا مسکراتے نہیں دیکھا میرے اکالی سلاط وسلام کے پردہ فرمانے کے بعد ایک صحابیہ ایک چار پائی لائنس کے اوپر کچھ اس انداز سے انہوں نے درخت کی ٹہنیاں وغیرہ لگائی کہ جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس ڈولی کے اندر میت ہوگی تو اس پر نظر نہیں پڑے گی تو آپ اس موقع پر آئیں تھی کہ اب میری میت کو بھی غیر مرد نہیں دیکھ سکے گا اللہ اکبر ناوک پر کسی نے کہا فارسی میں ہے چہرہ باش از مخلوق رو پوش کے درا ہو شبیر بابینی حضرت سعیدہ تنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح پرہیزگار دار بنو تاکہ تمہاری گود میں حضرت سیدنا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی اولاد اب جیسی ماں ویسی اولاد خود ماں کی ہی تربیت نہیں ہے تو اولاد کی تربیت کون کرے تو عورت کی غائط شان عورت کی انتہائی شان کیا ہے چورت ناموری نوکری افسری ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کھیل کیپٹین نمایاں وزارت صدارت مشارت یا کوئی اور دنیاوی عہدہ دنیاوی شہرت مال و دولت گاڑی چلانا دنیاوی بہت تعلیم حاصل کر لینا پی ایچ ڈی فلاں فلاں ایم فل وغیرہ وغیرہ کر لینا نہیں عورت کی غائط شان ہے انتہائی شان ہے کیا وہ آبدہ ہو وہ زاہدہ ہو حضرت سیدات مریم رضی اللہ تعالی کی طرح عبادت گزار ہو خاتون جنت کی طرح عبادت گزار ہو امہات المؤمنین کی طرح عبادت گزار ہو تلاوت کرنے والی ہو نوافل پڑھنے والی ہو ذکر و اذکار کرنے والی ہو اولاد کی تربیت کرنے والی ہو یہ پہلے بیان کیا گیا کہ اولاد کی تربیت کرنا نوافل میں مشغول رہنے سے بہتر ہے کتنے پیارے اشعار ہیں اور بڑی اس کے اندر عبرتے اور بہت زبردست پیغام ہے یہ شرح آیا عصمت ہے جو ہے بیش نہ کم دل و نظر کی تباہی ہے قرب نامحرم محرم قرب نا جو ہے یہ کزن دیور جیٹ استقفراللہ اسکول اور کالج میں ساتھ پڑھنے والے یا ٹیچر یا ڈرائیور بوائے فرینڈ استقفر اللہ دل و نظر کی تباہی ہے قرب نامحرم محرم حیا ہے آنکھ میں باقی نہ دل میں خوف خدا بہت دنوں سے نظام حیات ہے برہم یہ سیرگاہیں گاہیں کے مقدل ہیں شرم و غیرت کے یہ معصیت کے مناظر ہیں زینت عالم جتنے گناب سیر میں ہوتے ہیں پارکوں میں ہوتے ہیں شاید کہیں بھی نہ ہوتے ہوں ملاقاتیں ٹائم دیا جا رہا ہے رابطے کیے جا رہے ہیں گھر میں غلط بیانی جھوٹ کہ میں فلاں سہیلی کے یہاں جا رہی ہوں حالانکہ پارک میں کے پاس جانا ہے استخفی اللہ اللہ کی پناہ یہ کہ مقتل ہیں شرم و غیرت کے یہ معاشیت کے یعنی گناہوں کے مناظر ہیں زینت عالم یہ نیم برقع یا دیدہ زیب نقاب جھلک رہا ہے جھلا جھل قمیص کا ریشم عباس جو پردہ نام نہاد پردہ کہ باریک سا نقاب لے لیا استخراللہ اٹریکشن تو اور پڑ گئی بدماشوں کے لیے ہمارا لڑکوں کے لیے اور کشش ہو گئی تو صحیح برد واقعی پردہ شرعی پردہ کیا جائے یہ نیم باز سا برقع یہ دیدہ زیب نقاب نہیں سادہ ہونا چاہیے یہ نیم باز سا برقع یہ دیدہ زیب نقاب جھلک رہا ہے جھلا جل کا ریشم نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو کہ سارے پھول یہ کاغذ کے ہیں خدا کی قسم وہی ہے راہ تیرے عم و شوق کی منزل جہاں ہیں عائشہ فاطمہ کے نقش قدم تیری حیات ہے کردار رادیہ بصری تیرے فسانے کا موضوع عصمت مریم اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فرامین پر اپنے محبوب علی سلاد اسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری بہن بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم